أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يقلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما کم تیمل وہ ماں کان علی بشر اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے یعنی کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ اس سے کلام فرمائیں اِلَّا مگر وحی سے او یا پردے کے پیچھے سے او رسولہ یا بھیج دیں کسی پیغام لانے والے کو فیوحبی ازنی ہی مایشہ بس وہ پہنچا دے بی ازنی ہی اس کی اجازت سے ما شاہ جو وہ چاہے بس وہ پہنچا دے بی از نہیں اللہ ہی کس کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے شاہ جو وہ اللہ چاہیں ان علی حکیم بے شک وہ سب سے بلند حکمت والے ہیں بھائی گزشتہ سبق میں میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں تین طریقے بیان ہوئے کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو اس سے کلام فرمائے ہمارا یہ جسد عنصری اور ہمارے یہ خوا اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ اللہ بالمشافہ آمنے سامنے کسی انسان سے کلام فرمائے البتہ یہ تین طریقے جو اللہ نے ذکر فرمائے بھائی ایک پہلے سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا دوسرا طریقہ امیوراحجاب یا پردے کے پیچھے سے ارسلہ رسولا یہ کہ کسی پیغام لانے والے کو بھیج دیں یعنی کسی فرشتے کو بھیج دیں کافی کچھ تفصیل تو میں نے گزشتہ سبق میں بیان کر دی تھی کہ ہمارا یہ بدن فانی ہے یہ آنکھیں فانی ہیں تو یہ اللہ کی رویت اللہ کے دیدار کی طاقت ہی نہیں رکھتی البتہ آخرت میں جب اللہ ہمیں ایسا بدن عطا فرمائیں گے جو ابدی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا تو پھر اس میں اللہ کا دیدار ہوگا جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا تو یہاں تین طریقے بیان ہوئے بھائی ایک یہ کہ اللہ کسی پردے کے پیچھے سے کلام فرمائیں جیسے کہ حضرت موس علیہ السلام کے ساتھ کوہ سور پر کلام فرمایا یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے للت المعراج میں فرمایا بھائی للت المعراج میں للت المعراج میں تو ایک طریقہ یہ پردے کے پیچھے سے کلام فرمائیں اور ایک طریقہ یہ کہ فرشتہ جو ہے وحی لے کر براہ راست پیغمبر کے قلب پر علقا فرمائیں اس صورت کے اندر اس صورت کے اندر قلب ہی کے ذریعے فرشتے کا ادراک ہوتا ہے اور قلب ہی کے ذریعے وحی کا ادراک ہوتا ہے یعنی سامنے ارد گرد ار بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا کیونکہ یہ ان باقنی معاملہ ہے آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تو وہ فرشتہ براہ راست پیغمبر کے قلب پر وحی کا علقا کرتا ہے وہی کا عقا کرتا ہے اور اس فرشتے کا ادراک بھی قلب ہی کے دل ہی کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کی آواز یا اس کی وہی کا ادراک بھی کس کے ذریعے ہوتا ہے دل ہی کے ذریعے ہوتا ہے دل کے ذریعے ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک یہ ایسی حالت ہے جس میں آس پاس کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا جو چنانچہ اس کو وہی کے ساتھ ذکر کیا گیا اللہ کس کے ساتھ ذکر کیا گیا وہی کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ وہی کا معنی بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا خفیہ پیغام اور تیز اشارے کو کہتے ہیں تو یہاں پر بھی کسی کو ظاہر میں کچھ پتہ نہیں چل رہا براہ راست پیغمبر کے قلب کے ذریعے وہی کا اور فرشتے کا ادراک ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو وہی کے ساتھ تعبیر کیا گیا بھائی وہی کے ساتھ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیجیں اور وہ فرشتہ مجسم شکل میں پیغمبر کے سامنے آئے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دو مرتبہ حضرت جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا اور بسا جو ہے وہ حضرت قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے جو سب سے حسین تھے صحابہ میں سے اللہ نے حسن جین نصیب فرمایا تھا تو حضرت جبریل امین اکثر جب انسانی شکل میں آتے تو ان کی صورت میں آتے تھے اور کبھی کبھار کسی غیر اجنبی شخص کی شکل میں بھی آ جاتے تو یہ تیسری صورت ہے جس میں وہ انسانی صورت میں آتے اور اس صورت اس موقع پر جو پاس بیٹھے ہوتے اور لوگ وہ بھی سارا ماجرہ دیکھ لیتے اور ساری باتیں سن لیتے بھائی صورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہاں تین صورتیں تھیں ان کو ذکر کر دیا گیا وہی کے ذریعے وہ صورت جب براہ راست فرشتہ پیغمبر کے قلب پر القاقر کرے وحی کا اور ایک میں وراء احجاب کے اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوں اور یرسل رسولات یا تیسی صورت کے پرشتہ باقیدہ مجسن صورت میں سامنے آ کر وحی پہنچائے بھئی جی تو یہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُقَلِّمَهُ اللہ اِلَّا وَحِيًا اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو مگر وحی سے او یہ جاب یا پردے کے پیچھے سے او یا بھیج دیں کسی پیغام لانے والے کو فیوحی بھی پس وہ بھی کرے اس کی اجازت سے جو وہ چاہے ان علی حکیم بے شک وہ علی شان ہیں حکمت والے ہیں وہ کزال کا اوہینہ کرو ہم امرینا اور اسی طرح وہی کیا آپ کی طرف اور اسی طرح ہم نے وہی کیا آپ کی طرف روح روح سے یہاں یاد رکھیے مراد قرآن ہے راج تفسیر یہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے قرآن مراد ہے اور قرآن کو روح کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ قرآن بھی مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے بھائی اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے و کزالی کا اوہینہ علی کا روحم من امرینا اور اسی طرح وحی نازل کی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجا ہم نے آپ کی طرف قرآن کو من امرینہ اپنے حکم سے اسی طرح وہی کیا آپ کی طرف ہم نے قرآن کو من امرینہ اپنے حکم سے تو روح کا ایک معنی میں نے کیا کیا بھائی قرآن اور بعضوں نے روح کا معنی فرشتے کے کیے گئی مراد حضرت جبریل امین ہے وہ کردالی کا اوقینا کا روح من امرینا اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کی طرف فرشتے کو من امرینا اپنے حکم سے اور اسی طرح ہم نے وہی کیا یعنی ہم نے بھیجا آپ کی طرف فرشتے کو من امرنا اپنے حکم سے ما کن تدری مل کتاب ولل ایمانو نہیں تھے آپ جانتے مل کتاب کی کتاب ولل ایمانو اور نہ ایمان کو آپ اس سے پہلے نہ تو اس کتاب کو جانتے تھے یعنی قرآن کو ولل ایمان اور نہ آپ کو ایمان کی تفاصل کا علم تھا بھائی ایمان ما کم تدریم البل ایمان آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کو ولاکن جا نور لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے جا ہم نے اس قرآن کو لیکن ہم نے اس قرآن کو نور ایسا نور بنایا ہے نور ان ہے اس کے بعد فیل آیا بھئی یہ کیا بنے گا اس کے لیے صفت لیکن ہم نے اس قرآن کو ایسا نور بنایا ہے نہ بھی ہی کہ ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے من نہ شا جس کو ہم چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے وہ کل تحدی علا سے رو مستقیم اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کر رہے ہیں علا صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف بے شک ہے پیغمبر آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اللہ اللہ وہ راستہ جو کہ اللہ کا ہے وہ راستہ جو کہ اس اللہ کا ہے لہوا فما فلاس کے اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں الى صراط مستقیم اور بے شک البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف وہ اس اللہ کے راستے کی طرف کے, اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اللہ عل اللہ توثیر المور اللہ کیا معنی ہوگا اللہ کا حرف تنبی ہے یاد رکھو عل اللہ ہی اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں رحمت اللہ تفیر العمر اللہ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم خامین والکتاب المبین حورفن جی کے سلسلے کی یہ چوتھی سورت ہے بھائی چوتھی سورت اور اس سورت کو سورہ ذخرف کہا جاتا ہے اس کا نام سورہ ذخرف ہے زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں بھائی سونا چاندی نہیں جانتے ہیں بھائی کہ نہیں جانتے بھائی ہاں سونے کو عربی زبان میں ذخرف کہا جاتا ہے چونکہ اس سورت میں بھی سونے کا ذکر آیا ہے تو اس کا نام سورہ زخرف ہے بھائی تو اس میں سونے کا ذکر آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سونا چاندی یہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور یہ ہمارے نزدیک بڑی ادنا درجے کی چیزیں ہیں اور اگر تمام لوگوں کے کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم یہ جو کافر ہیں یہ جو دنیا کو چاہنے والے ہیں ہم ان کو اتنا سونا چاندی دیتے اتنا سونا چاندی دیتے کہ ان کے گھر ان کی ان کے تخت سارا کچھ ہی سونے کے کر دیتے یعنی اتنا سونا ہم ان کو دے دیتے اس کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے خامیم یہ حروف مقدعات میں سے ولکتابل المبین قسم ہے اس کتاب کی المبین جو بیان کرنے والی ہے قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے یہ ترجمہ کر لیں قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے قسم ہے اس واضح کتاب کی ان نہ جالنا ہو عربی یا بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا تاکہ تا تم سمجھ لو ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا تمہاری مادری زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو اچھی طرح اور پھر آگے بھی اوروں کو اس کے معنی بیان کرو وہ ان نحو فی امل کتابی لدئینہ للی حکیم اور بے شک کی کتاب فی امل کتابی یہ ام کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ہے ام ال کتاب سے کیا مراد ہے لوح محفوظ ہے بھائی اور بے شک یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے لدینا ہمارے پاس لکیم البتہ بڑی اونچی اور حکمت والی بے شک یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑی اونچی اور حکمت والی ہے سمجھ میں آیا حکیم یہ ہے خبر بھائی کی کی اور بے شک بے شک شک ہمارے پاس یہ کتاب لوح محفوظ میں بڑی اونچی اور حکمت والی ہے افن ربوان کو مز تھا افنبان کو بھئی نظوریبو کے یہاں دو معنی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک معنی تو روکنے کے ہیں روکنے کے اور سخت اسی سے مفعول مطلق ہے من غیر لفظی ہی بھائی مفعول مطلق اسے کہتے ہیں بھائی وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے ضرب تو زربند یہ زربن کیا ہے مفعول مطلق ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اسی لفظ سے یا اسی باب سے ہونا ضروری نہیں ہاں یہ غیر لفظ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی اور سیگا بھی ہو سکتا ہے جس کا مادہ اور ہو البتہ معنی وہی ہونا چاہیے معنی کا ایک ہونا شرط ہے بھائی تو اپنا نظر کو مت ذکر ذکر سے مراد یہ قرآن ہے بھائی تو نظریب کا ایک مانا میں نے کیا بیان کیا روکنا اپنا غریبان کو مجھ ذکر کیا پس ہم روک دیں تم سے اس قرآن کو کیا پس ہم تم سے اس قرآن کو روک لیں انکن تم قومم مصرفینکن تم قومم مصرفین اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اللہ فارمارے کہ اس بات کی وجہ سے ہم تم سے قرآن کو روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو حد سے تجاوز کرنے والے ہو اور استفام استفام انکاری ہے یعنی ہم نہیں اس بنا پر نہیں روکیں گے کوئی قوم حد سے تجاوز کرنے والی ہو اور اس سے ہم ہدایت کو روک لیں نہیں ہم ہدایت کی بات پھر بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو ہدایت ہی نہیں آئی تھی معنی سمجھ میں آگیا گیا بھائی مفوم واضح ہو گیا کو کیا ہم روک دیں تم سے اس قرآن کو انکن تم قوم مصرفین اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو یہ ایک معنی نظری بوگے نظریبو کا دوسرا معنی یہاں پھیر دینے کے کیا بعض مفسرین رحمہم اللہ نے بئی پھیر دینا افن نظریبو عنکم الزکرہ کیا ہم پھیر دیں تم سے اس نصیحت کو اس قرآن کو صفحن اسی طرح مفعول مطلق ہے بھئی پھیر دینے کے معنی کیا ہم پھیر دیں تم سے اس قرآن کو موڑ کر انکن تم قومم مسرفین اس وجہ سے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو مانا دونوں واضح ہو گئے بھائی ایک مانا نظری کا روک لیں دوسرا مانا پھیر لیں وکم ارسل اور بہت سے بھیجے ہم نے من نبی نبی فی الین پہلے لوگوں میں وقم اور فلنا من نبی ان فی الین اور بہت سے بھیجے ہم نے نبی پہلے لوگوں میں یہاں یہ لفظ کم آیا بھائی کم یاد رکھیے یہ کم دو قسم پر ہے ایک کم استفامیہ ہے اور ایک کم خبریہ ہے کم استفامیہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور کم خبریہ کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اور خبر میں یہ جو کم آتا ہے خبر کے ذریعے اس کے ذریعے قصرت بیان کی جاتی ہے کسی چیز کی کم خبریا کے ذریعے کسرت اس کے ذریعے استفام نہیں بھائی کم استفامیہ الگ ہے اور کم خبریا الگ کم خبریا جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کے ذریعے کسرت بیان کی جاتی ہے تو کم ارسلنا من نبیین فی الین کسرت بیان کی جا رہی ہے ان نبیوں کی جن کو بھیجا گیا بھائی تو کیا ترجمہ کریں گے وہ کم ارسلام نبی نبیین فی الین اور بہت سے پیغمبر ہم نے بھیجے پہلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر ہم نے بھیجے پہلے لوگوں میں وکم اور من فی الین اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے وما نبی ان اللہ کانوبی اور نہیں آتا تھا ان لوگوں کے پاس کوئی بھی پیغمبر اللہ کانوی یس مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ استحزا کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ مائے من نبی اور ان کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا مگر یہ کوئی نبی بھی نہیں آتا تھا مگر یہ کہ اس کے ساتھ وہ استحزا کرتے تھے فلا اشد ہوں بدشا بس ہلاک کر دیا ہم نے اشد وہ جو زیادہ سخت تھے ان کے مقابلے میں یہ مشرقین عرب مشرقین مکہ یہ, یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ لوگ تو بڑے سخت تھے بدشن بچ کہتے ہیں پکڑ کو بھائی پکڑ پکڑنے کے اعتبار سے بس وہ بس ہم نے حالات کر دیا ان کو جو زیادہ سخت تھے ان کے مقابلے میں پکڑنے کے اعتبار سے یعنی قوت کے اعتبار سے کس اعتبار سے قوت کے بس ہم نے حالات کر دیا ان سے زیادہ زوراور لوگوں کو یہ بامخاورہ ترجمہ ہو گیا ان سے, ان سے زیادہ طاقت والے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے زیادہ زوراور لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو یہ کیا چیز ہیں جب انہوں نے ہمارے احکام کی مخالفت کی تھی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا تو یہ تو ان لوگوں کے سامنے بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے اور گزر چکی پہلے لوگوں کی مثال پہلے لوگوں کی یہ مثال یہ حالت پہلے گزر چکی ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کیا تھا مانا سمجھ میں آ گیا بھائی فعلا کنا اشد مزاح مسلین پس ہم نے ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا اور گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی یہ مثال ولا انا المن سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو لن عزیز العزیز العلیم تو البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے زبردست نے جاننے والے نے العزیز العلیم تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو, اس کو ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے جعل الارض مہدہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا محدن کسے کہتے ہیں بچھونے کو زمین کو بچھونا بنا دیا گیا فرش بنا دیا گیا بھائی اللہدی جال وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا و جال فیح سبلا اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے سبل جمع ہے سبیل کی راستے کو کہتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے لاء القم تہ تدون تاکہ تم راہ پالو تاکہ تم راستہ پالو یعنی جہاں جانا چاہتے ہو اس پر جا سکو ولدینا اماخر اور وہ ذات جس نے جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے سے بارش نازل فرماتے ہیں اللہ بھائی اور کتنا پانی ہوتا ہے اندازہ لگائیں گزشتہ دنوں خصوصاً آپ نے دیکھا کتنا سیلاب آیا کتنا پانی تھا لیکن جب بارش جس وقت نازل ہوتی ہے تو اب یہ اتنا پانی بادلوں میں موجود ہے لیکن اللہ اس کو ایک دم نہیں نازل فرماتے ورنہ تو کچھ بھی نہ بچے نیچے ایک ایک قطرہ نازل ہوتا ہے الگ الگ برستا ہے اور, تو اللہ اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے بقدر اللہ نازل فرماتے ہیں اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے سے ف ان شرنا بھی کیا ہم نے شرنا زندہ کیا ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے بلدتم میں مردہ شہر کو مراد زمین ہے مردہ زمین کو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی آسمان سے پانی کو ایک اندازے سے فان شرنا بھی بلدتم متا بھائی دیکھیے ولزی نزلہ اور وہ جس نے نازل کیا غیبت کے انداز میں کلام ہو رہا ہے اور پھر فن شرنا بھی ہی بلدتم ميتا پھر ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ زمین کو یہ کس کی طرف تو کلام بدلا گیا کون سی کی طرف تقلم کی طرف غیبت سے کس کی طرف تقلم کی طرف اور اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں بھائی التفاط کہتے ہیں التفاق فان شرنا بھی ہی بلد تو اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی فان شرنا بھی بلدا تمہتا پر زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو کزا لکھا تخرا جون اسی طرح تم نکالے جاؤ گے یعنی قیامت میں ولدی خلقل ازوا جف اور وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سارے کے سارے اور وہ ذات جس نے سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے ہر قسم کی انسانوں میں جانوروں میں پرندوں میں مچھلیوں میں نر و مادہ جوڑے پیدا کیے تو کسی میں مذکر و معنس کے اعتبار سے جوڑے ہیں کہیں پر بھائی مقابل کے اعتبار سے جوڑے ہیں دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے سردی ہے تو اس کے مقابلے میں گرمی ہے سورج سمجھ میں آ بھائی تو بعد میں جوڑے ہیں ان کے مثل کے اعتبار سے ان کی جنس کے اعتبار سے اور بعض میں مقابل کے اعتبار سے تو اللہ وہ ذات ہے جس نے سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے یہ ایک معنی بھائی اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں ازواج جنس کے معنی میں ہے، کس معنی میں ہے جنس اور اللہ وہ ذات ہیں جس نے ساری کی ساری جنسیں پیدا کی ساری کی ساری قسمیں پیدا کی وجہ مین الفول کی ول انعامی ماں اور بنائے تمہارے لیے مین الفول کی کشتی میں سے ول اور چوپاوں میں سے ما وہ جو ترکا بون کے تم ان پر سوار ہوتے ہو وجا پھول کی بل اور بنائے تمہارے لیے کشتی اور چوپا میں سے جن پر تم سوار ہوتے ہو کشتی کو ذکر کیا گیا اور انعام کو ذکر کیا گیا دو قسم کی سواریاں ذکر کر دی گئیں بھائی کشتی میں سمندر کے اندر سفر ہوتا ہے مویشیوں پر خشکی میں سفر ہوتا ہے نیز مویشی وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں جبکہ کشتیاں وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا دخل ہے بتلایا ہر قسم کی سواریاں ہم نے بنائی تمہارے لیے کچھ وہ جن میں تمہارے ہاتھوں کا عمل دخل ہی نہیں اور کچھ وہ جن میں تمہارے ہاتھوں کا عمل دخل ہے تو سب سواریاں اس کے اندر آ گئی بھائی تو کشتی جس کے بنانے میں انسان کے ہاتھ کا دخل ہے اگرچہ مادہ اس کا بھی بنانے والے اللہ ہی ہیں بھائی خلی تستا وہ اعلیٰ ظہور ہی تاکہ تم بیٹھو اعلی ظہور ہی ان کی پشت پر بیٹھنے کے بائی لا کے ان کی بنائے تمہارے लिए کشتی اور चौपायों میں سے ماں وہ ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو تو یہ ما اور من یاد رکھئے لفظوں کے اعتبار سے تو مفرد ہیں مانا کے اعتبار سے جمع ہیں ما اور من لفظوں کے اعتبار سے مفرد اور مانا کے اعتبار سے جمع لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہے ہاں مانا کے اعتبار سے جمع مثلاً میں کہتا ہوں میں فلاح در ہم جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ایک درہم دوں گا ایک آیا تو ایک بیس ایک پر صادق بیس آئے تو بیس کے بیس پر یہ من صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی سمجھ میں آیا تو یہ لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے تو یہاں ظہور ہی ظہور مضاف ہاضم مزاف نیل ہے ظہور کے اندر معنی کی رعایت کی رکھی گئی بھائی ماں کے معنی کی ماں کے مانا کی جمع کا سیغہ ذکر کیا گیا اور ہاض امیر مفرد کی لوٹائی گئی لفظ کی رعایت ہے اب بھی رَبِّكُمْ پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کوئی تم عَلَيْهِ جب تم اس پر بیٹھ جاؤ ظہور جمع ہے ظہر ان کی پشت کو کہتے ہیں بھائی لتس تب اعلی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے کشتی اور چوپا میں سے بنائے وہ چیز بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو لیتا ظُهُورِهِ تاکہ تم بیٹھ جاؤ ان کی پشت پر سمترو تَذْكُرُوا اور رَبِّكُمْ بھی تم عَلَيْهِ ہی پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم اس پر بیٹھ جاؤ و اور کہو سب لدی سخر کنہ لہو مکرینین پاک ہے وہ ذات جس نے مستخر کیا ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا یعنی اس کو ہمارے قابو میں دے دیا جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا وما کنہ لہو مکرینینا اور, اور نہیں تھے ہم لہو مکرینینا اس کو قابو کرنے والے اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے اقرانہ یوکرینوں کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طاقت رکھنا کسی چیز کو قابو میں لانا آ قرآنہ لشے لش کیا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی طاقت رکھنا کسی چیز کو قابو میں لانا تو یہ لہو یہ متعلق ہے مکرینین سے اس کو مقدم کیا گیا اس پر وما کننا لہو مکرینین اور نہیں تھے ہم اس کی طاقت رکھتے یا یوں ترجمہ کر اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے و اینا الابینا لمن کلیبون اور بے شک ہم بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف البتہ لوٹنے والے ہیں بے شک ہم البتہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں تو یہ دعا ہے جو سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنی چاہیے بھائی سواری پر سوار ہوتے وقت یہ سبحان مکرنی و ان نا الابین خلیبوم یہ سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے احادیث سے ثابت ہے حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس کے آخر میں بھی اللہ نے کیا ذکر فرما دیا کہ یہ ساتھ ہو وہ اللہ ربین لمن کلیبون کے بے شک ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے کہ بھئی اس وقت تو یہ دنیا کے سفر پر جا رہے ہو لیکن وہ آخرت کے سفر کو بھی سامنے رکھنا ایک وہ سفر بھی آگے آنے والا ہے و تفول اور تم یہ کہو سبحان اللہی سخر النا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے قابو میں دے دیے اس سواری کو وما کننا لہو مکرینینا اور ہم اس ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے یا وما کننا لہو مکرینینا ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے وہ ان لمن قلیبون اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مین عِبَادِهِ ہی جز آ اور بنا دیا انہوں نے قرار دے دیا انہوں نے لہو اس اللہ کے لیے من عباد دی اس کے بندوں میں سے جز انج ان لوگوں نے کیا کر رکھا ہے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز قرار دے دیے جز یعنی اولاد بھائی اولاد اولاد انسان کا جز ہوا کرتی ہے بھائی اولاد کیا ہے انسان کا کسی بھی چیز کی اولاد اس کا جز ہوا کرتی ہے بھائی اسی کا حصہ ہے اسی کا ٹکڑا ہے اسی سے الگ ہوا ہے تو کہتے ہیں وجہ الحو من باد ہی جز ان لوگوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز اس کے بندوں میں سے اولاد ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد قرار دے رکھی ہے جیسے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو انہوں نے حالانکہ اللہ خالق فرشتے مخلوق کوئی نسبت ہی نہیں ہے بھائی پھر کس طرح یہ فرشتوں کو اللہ کا جز اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں وجہ الحمین اباد ہی جز آ اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز جز کا ترجمہ کر لیں یا اولاد کا ترجمہ کر لیں اور انہوں نے, انہوں نے اللہ کے لئے اس کے بندوں میں سے اولاد قرار دے رہتی ہے ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان البتہ بڑا, ناشک بڑا ناشکرہ ہے واضح بڑا واضح ناشکرہ ہے بڑا صریح ناشکرہ ہے ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین امیت تخذہ اتخاذ کے معنی پکڑنے کے امیت تخذہ کیا اس نے پکڑے یعنی اللہ نے پکڑے یعنی بنائے مما اس میں سے یخلقو جن کو اس جو جن کو وہ پیدا کرتا ہے بناتن بیٹیوں وہ مشرکین کیا کہتے تھے بھائی اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی اور اولاد میں پھر پھر جو کمزور تھی وہ بیٹیاں وہ اللہ کے لیے ثابت کی اپنے لیے تو بیٹے کو پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہو امت تقاضا کو کیا اس نے بنائے مما پکڑے کیا اس, اس نے پکڑے مما مم یقلو کو ان چیزوں میں سے جن کو وہ پیدا کرتا ہے بناتی بیٹیاں تو باہ محاورہ یوں کیا اس نے رکھے مما مم یخلو کو ان, ان چیزوں میں سے جن کو وہ پیدا کرتا ہے یعنی مخلوقات میں سے کیا اس نے مخلوقات میں سے بیٹیاں رکھ لی وہ اشفاق اور تمہیں چن لیا بی بنی بیٹوں کے ساتھ یعنی تمہارے لیے بیٹے چن لیے تمہارے لیے بیٹے چن لیے امت تخاطا مخلو کو بناتے وہ <بِلْبَنِين> کیا اس نے مخلوقات میں سے بیٹیاں رکھ لیں؟ اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے وہ عید احدم بیما زار ابل رحمانی مسالح اور جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیما اس چیز کی زارابل رحمانی مسئلہ جو وہ بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال جو رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے جو نمونہ بیان کرتا ہے اس کے خوشخبری جب ان میں سے کسی ایک کو دی جاتی ہے یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں ثابت کرتے ہیں لیکن ان میں سے جب ان کو کسی کو اس بیٹی کے خوشخبری دی جاتی ہے وچو تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے وہ قظیم اور وہ دل میں گھٹتا رہتا ہے خود ان کی اپنی یہ حالت ہے اتنی ناپسند کرتے ہیں بیٹیوں کو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جو اللہ کے لیے ثابت کرتے یعنی بیٹیوں کی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا سارا دن چہرہ سیاح رہتا ہے غم کی وجہ سے چہرے پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے بھائی ول و کا کیا معنی ولہ زید ان کا بند زید نے دن گزارا کاتبن کاتب ہونے کی حالت میں کتابت کرتے ہوئے یعنی زید نے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا باتا زیدن کاتبن زید نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری تو ظلہ کا معنی دن گزارنا بات کا معنی رات گزارنا تو ترجمہ کیا ہوا ذلّہ و شوہ سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے جب اس کی بیٹی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو سارا دن اس کا چہرہ سہر ہے وہ ہوا قیم اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے کبم کا معنی ہوتا ہے غم یا غصے کو دل میں دبائے رکھنا بھائی دل میں دبائے رکھنا بس تو پھر چلتا نہیں بیٹی پیدا ہو گئی یا کو وہ غم اور غصے کو دل میں ہی دبائے رکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا ایرا بشیر احدہ بیما ضوراب الرحمان اما <مَسَلًا> صلاح اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں تو سارا دن ان کا چہرہ سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے وہ ہوا قزیم اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے یا ذلح کو سارا کے معنی میں کر لیں ذلّہ کو کس معنی میں کر لیں سارا سارا کا کیا معنی ہو گیا تو سارا وجو مسبدا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے پہلے کیا ترجمہ تھا سارا دن اس کا چہرہ اب کیا ترجمہ ہے؟ اس کا چہرہ سیا ہو جاتا ہے تو اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے اوام یونش اوام یونش شاہ افل ہے وہ شخص یونش فی افل نشہ کے مانے پرورش کرنا یو جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلتی زیور میں کیا وہ شخص وہ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے وہ شخص جس کی پرورش زیوروں میں کی جاتی ہے وہ ہوا فی الخام مبین اور وہ جھگڑے میں غیر مبین بیان بھی نہیں کر سکتا بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے بھائی منس جو ہے عموماً اس کی پرورش کس میں ہوتی ہے زیور میں ہوتی ہے زیور ہی کو پسند کرتی ہے اور ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور جھگڑے کے اندر وہ بیان بھی نہیں کر سکتی بھائی عورتیں اگرچہ باتیں بہت کریں گی لیکن اگر ان کی باتوں پر غور کریں تو مکمل بات کو وہ پوری طرح کہیں بھی وہ سمجھا نہیں پائیں گی بھائی سمجھ میں آیا پورے طریقے پر پوری بات کرنا وہ اس پورے طور پر نہیں سمجھا پائے گی بھائی عموماً تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جس کی پرورش زیوروں میں ہوتی ہے اور جو جھگڑے میں پوری بات بھی بیان نہیں کر سکتی اس کو تم کیا کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو اوام یونشل فلقی فام غیر کیا وہ شخص جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بیان نہیں کر سکتا وجا دین عباد الرحمانی اناسا اور قرار دے رکھا ہے انہوں نے ان فرشتوں کو اللہ دین عباد الرحمانی وہ جو کے رحمان کے بندے ہیں اناسا معنس اور انہوں نے ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے مولت قرار دے رکھا ہے اشہیدو خلقہم کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش پہ کیا یہ لوگ یہ فرشتوں کو کس اعتبار سے یہ مولت کہتے ہیں بھائی فرشتوں کی تو جنسی سی الگ ہے وہاں مرد اور عورت کی بات ہی نہیں بھائی تو یہ کس اعتبار سے ان کو مونس کہتے ہیں کیا جب ہم نے ان کی فرشتوں کی تخلیق کی تو یہ لوگ وہاں موجود تھے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مونس ہیں اشہیدو خل کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش پہ ستوکتا بش یوں ترجمہ کریں اشہیدو خلقہم خل قہم اللہ اشہیدو خلقہم خل کیا یہ حاضر تھے ان کی تخلیق پر ساتو کتابو شہادتہم ویسالون ان کی شہادت انکی گواہی لکھی جائے گی ویسالون اور ان سے پوچھا جائے گا ان سے ان سے یہ بات ان کی لکھی جائے گی اور ان سے, ان سے پوچھ ان سے پوچھ ہوگی قیامت میں ویسالون اور ان سے پوچھ ہوگی وقالو لوشا الرحمان ما عبدناہم اور کہا انہوں نے دلیلیں بھی ان کی عجیب عجیب ہوتی تھیں بئی جیسے ہمیشہ جو حالات کرتے ہیں بئی بتوں فرشتوں کی عبادت کرتے اور جب منع کیا جاتا تو کہتے یہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں روک دیتے لیکن ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں معلوم ہوا اللہ بھی ہمارے اس کام پر راضی ہیں خوش ہیں سمجھ میں آیا بھائی یہ تو کوئی گناہ انسان کر لے کوئی ظلم کر لے اور اللہ کی طرف سے تو مہلت ہے فیصلہ تو اللہ آخرت میں فرمائیں گے پھر اس پر یہ کہنا کہ یہ تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی اس میں مرضی اسی طرح ہے تو یہ انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے بھائی تو وہ کہتے وقالو اور کہا ان لوگوں نے لو شا اور رحمانما آبد اگر الرحمان یعنی اللہ چاہتے ہم ان کی عبادت نہ کرتے ما لهم من علم اللہ فرما رہے ہیں ما بزال کا من علم نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ان ہم اللہ یرس خراثہ یخرسو کے معنی ہوتے ہیں اندازے سے بات کرنا اندازے لگانا انہم ان نافیہ ہے نہیں ہے یہ مگر اندازے لگاتے یہ صرف اندازے ہی لگانے والے اندازے ہی لگاتے ہیں اندازے سے ہی بات کرتے ہیں مالہم بذالک من علم انہم الا یخرصون نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم انہم الا یخرصون نہیں ہے یہ مگر اندازے سے بات کرتے ہم آتیناہم کتابا من قبله فهم بہ مستمسکون کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی ایسی کوئی کتاب لی اس کتاب سے اس قرآن سے پہلے مستم سکون پس یہ اس کے ساتھ اس سے اس کو پکڑے ہوئے ہیں پس یہ اس سے چمٹے ہوئے ہیں استمسکا کے لغوی معنی کیا ہے چمٹنے کے اسی طرح استمسکا کے معنی اس دلیل پکڑنے کے اس سے دلال کرنے کے بھی آتے ہیں کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس قرآن سے پہلے جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہوں جس سے دلیل پکڑتے ہوں کس دلیل کی بنیاد پر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے عقلی دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس بھائی سمجھ میں آیا یہی باتیں ہیں ان کی کہ رحمان یہ چاہتا ہے اس پر راضی ہے اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے کوئی کتاب وغیرہ اللہ نے بھیجی ہو جو ان کے پاس ہو دلیل کے طور پر یہ کہیں بس یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے لہٰذا ہم اسی پر چلیں گے ام آتینا ہم آتیناہم کتابا من قبل منقب لی منقب لی کہ حاضر میر کس کو راجے قرآن کو ام کتابا من قبل ہی کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے فهم بھی مستم سکون پس یہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یا فہم بھی ہی مستم سکون پتیہ اس سے استدلال کرتے ہیں بل قالو انا وجدنا آبا انا علا امت امت یہاں بمانے طریقے کے ہے بھائی بل قال بلکہ کہا ان لوگوں نے ان وجدنا وجہ کہ انا بے شک ہم نے پایا اپنے آبا اجداد کو اعلیٰ ان ایک طریقے پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے وہ ان نہ اعلی آثار محتدون آثار جمع ہے اثر اثر کس کو کہتے ہیں قدموں کے نشان بھائی انا الا آسارہ محتدون اور ہم ان کے قدموں کے نشانات پر محتدون پا رہے ہیں ان کے قدموں پر رہ پا رہے ہیں یا یہ با محاورہ بڑا پیارا ترجمہ کیا ہمارے بعض علماء نے وہ انا الاآم اور بے شک ہم ان کے پیچھے ان کے نشانات پر یعنی ان کے پیچھے محتادون محتادون مانا پہلے میں نے کیا رہ پانا یعنی سیدھے راستے پر ہونا کس پر ہونا سیدھے راستے پر ہونا تو ہم ان کے پیچھے ठीक ٹھیک ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں ہم ان کے پیچھے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں سرجما سمجھ میں آیا انا اللہ آسار ہی محتدون اور بے شک ہم ان کے پیچھے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں کزالی کا ماں اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا اللہ خالم بھائی یہ پیغم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور آپ کو تکالیف دیتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کو اس سے تنگ ہو, دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا چلایا ہے جس بستی کے اندر بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ فرما رقالی کا مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ کا فکر یتیم نذیر اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا اللہ قالم اترفوہ مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے مترفوہ حاضمر کس کو راجے قریہ کو اور مترفون خوشحال لوگ بھائی خوشحال لوگ مالدارفا لوگ. مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا، اِنَّا وجدنا آبا انا اللہ امتن وہی بات جو انہوں نے کی ہے دیکھو انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی ان نہ وجدنا آبا انا امتن بے شک ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو اعلی امتن ایک طریقے پر وا عَلَىٰ آسار ہی اور بے شک ہم ان کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر مقتدون پیروی کر رہے ہیں اقتداء کا کیا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا ہم ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر مقتدون پیروی کر رہے ہیں ان کی کال اول تم بھی احدام وجہ تم ہی کہا اس پیغمبر نے یعنی جو بھی اس بستی کی طرح پیغمبر بھیجا گیا تھا اس نے جواب میں کہا اول جی کیا اگر میں لایا ہوں بیما وجت تمالے ہی آبا کم بی زیادہ ہدایت والا اس میں تفضیل ہے نا زیادہ ہدایت والی اول تکم کیا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس بی آہدا اس سے زیادہ ہدایت والی چیز مِمَّا تمال عَلَيْهِ آبا جس پر تم نے اپنے آبا کو پایا کیا میں اس سے زیادہ ہدایت والی چیز اگر جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اگر اس سے بھی زیادہ ہدایت والی کوئی چیز لائے ہوں کیا پھر بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے کالو تو انہوں نے کہا انا ارسل تم بھی کافی بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں کافی انکار کرتے ہیں آپ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا ہاں اگر اس سے زیادہ ہدایت والی ہے پھر تو ہم پیروی کر لیں گے لیکن ہی ماننا ہی نہیں تھا کہتے سیدھا سیدھا جواب دے دیتے بس سیدھی بات ہے کہ آپ جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں ہی کافرون کہا انہوں نے بے شک ہم اس چیز کی جس کے ساتھ جس کو دے کر آپ بھیجے گئے ہیں جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے کافرون انکار کرنے والے ہیں تو یہ بیما کا تعلق کافرون سے ہے جار مجرور کا تعلق کس سے ہے کافرون اس کو ذرا کافرون سے مؤخر کریں پھر ترجمہ واضح آپ کو لیے ہو جائے گا کہ ان نہ کہا انہوں نے بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کی جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے فن تقمنا مین ہوں پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے اللہ فرما رہے فن تقمنا مین ہوں پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے فن زور فکانا پس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا پس آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا چلیے بس وحادہ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام